ویڈیو ریکارڈنگ وَأَشْهَدُ أَمَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم الله بعد فقال اللہ سبارك وتعالى في القرآن المجید والفرقان العمین اعوذ باللہ السبیل علیم من الشیطان الرحیم من ذهی ونفقه ونفقه يَا ایرَ لَذِنَ آمَنُ قُلُوْتِ وَلَا <مَحْضُوبُّون> اللہ ہوا تھا پہلے ایمان کو مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا اور اسلام یا ایمان ان دونوں کی بنیاد عقیدے پر ہے عقیدہ اگر درست ہے تو اس کے بعد اگلا معاملہ بھی درست ہوتا چلا جاتا ہے اور اگر عقیدہ خراب ہے تو پھر کسی بھی نیکی کا کسی بھی عمل کا کوئی فائدہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحلے جب رضی اللہ عنہ کو جب قاصر بنا کے سفیر بنا کے بھیجا یمن کی طرف گورنر بنایا فرمایا کہ آپ ایسی قوم کی طرف جا رہے ہیں جو ایسی کتاب ہیں تو سب سے پہلے آپ انہیں جس چیز کی اجازت دیں گے وہ کیا ہے کہ آپ نے ان کو اس بات کی دعوت دینی ہے کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی اور علا نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اطار کا بدار لکھا اگر وہ آپ کی یہ بات مان لیتے ہیں فع پھر انہیں بتانا ہے کہ ان اللہ قد سلامات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں اگر وہ آپ کی یہ بات بھی مان لیتے ہیں تو پھر آپ نے بتانا ہے اللہ, اللہ سبانا نے ان پر صدقہ زکات فرض کی ہے جو اگلیا سے وصول کر کے فوقرا کو دی جائے یعنی سب سے پہلی اثاث اور بنیاد توحید اللہ العالمین کی توحید اللہ تعالی کی توحید کو اگر مانتے ہیں پھر نماز کا بتانا ہے نماز کو اگر مان لیتے ہیں نماز قائم کرنے میں اثار کر لیتے ہیں پھر زکات کا بتانا ہے یہ ترتیب ذالت کی مذہب کی عدالت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے اور اللہ ہوا تعالی نے بھی تمام تر امبیا کی دعوت میں تدرے اس طرح عقیدے کو رکھا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ان سب کی ایک دعوت تھی کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی اور ارا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معدود برحق نہیں ہے یہ عقیدہ انسان کے کردار اور اس کے عمل کے لیے بنیاد ہے عقیدہ اگر درست نہ ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو نسارہ بڑے بڑے نیکی کے کام کرتے ہیں بہت سارے سفاہی ادارے انہوں نے قائم کیے ہوئے ہیں بہت کچھ کرتے ہیں لیکن قیامت والے تھے ان کے نیک اعمال کسی کھاتے کے نہیں نے مکہ بھی حاجیوں پر ستوں پلایا کرتے تھے حد کیا کرتے تھے بڑی حاجیوں کی خدمت کرتے تھے بڑے نیک کام کرتے تھے سزگا پیرات فوق کرتے تخاوت میں ضربر کسی قسم کے لوگ تھے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور قدیمہ علامہ حامیل نہ انہوں نے جتنے بھی عمل کیے ہوگے وہ سارے کے سارے رائے کا چلے جائیں ہم انہیں خطوں کا کی طرح کہا دیں گے ہوا میں اڑا دیں گے ان کا کوئی قدر نہیں کیوں عقیدہ درست نہیں ہے تو عقیدہ کی خرابی کا یہ نقصان ہے کہ عقیدہ اگر خراب ہے تو پھر انسان کا کوئی عمل اس کو فائدہ پہنچانے والا نہیں آج کل بہت سارے لوگوں نے اکیلے کے نام سے دکانیں چمکائی ہے اکیلے کے نام سے اور اپنے آپ کو صحیح العقیدہ پیتا العقیدہ کہتے ہیں اور بڑے اچھے اچھے نام وہ اپنے لیے چنتے ہیں اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کے اندر کا ماجرا کیا ہے کیونکہ ہمیں چیلنج ملا ہے ہمارے دیوبندی احباب کی طرف سے تو اس کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں کہ ان کے عقیدے کی خرابیاں ان کے امام صاحب کا کیا عقیدہ تھا کہتے ہیں کہ صحیح صنعت کے ساتھ یہ بات آتے اللہ اللہ صاحب تاریخ کے اندر کہتے ہیں لو اکاجا اگر کوئی آدمی جوتے کی پوجا کرے نیت یہ ہو کہ میں اللہ تعالی کا پور حاصل کرنا چاہتا ہوں لمبرا بادشاہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حج نہیں اور جو بت پرت تھے وہ بتوں کو کیوں پوجتے تھے اللہ نے قرآن میں کہا ہے وہ بھی کہتے تھے ہم بدھ پوجتے ہیں اللہ کے قریب ہونے کے لیے اور امام ابو حنیفہ صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جوتی کی پوجا کر لے اللہ کا پورب آصر کرنے کے لیے کوئی حرج نہیں لن اراب ادانے کا بادہ تو جس کے جن کے لمانگ کا یہ عقیدہ ہے تو مختلف کا تقلیف کرنے والوں کا کیا ہوگا آج کیونکہ ہم نے اپنی بات تو کرنی نہیں ہے زبان ہماری ہوگی اور باتیں ہم انہیں ہی پیش کریں اور صرف میں آپ کو حوالے دوں گا نہیں کہ فلاں کتاب میں ہے قرآن کتاب میں اس کی پوری فوٹو کاپیاں کروا کے ساتھ لایا ہوں کہیں آپ کو یہ پریشانی نہ ہو بعد میں کہ وہ پتہ نہیں کہ فلاں کتاب کے اندر حوالہ دیا تھا وہ ہے بھی کہ نہیں ہے پورا پورا پروف ساتھ لایا ہوں دیکھے جاؤں گا ان شاء اللہ تو دارعلوم دیوبند کے بننے کے بعد کے جو لوگ ہیں ان کا عقیدہ اللہ رب العالمین کی توحید کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رگوت و اشادت کے بارے میں قرآن وزیر قرقان حمید کے بارے میں وہ والا عقیدہ ہے جنہیں عام طور پہ لوگ سیاح کہتے ہیں تحریف قرآن کے یہ قائد ہے قرآن تحریف کے, کے بارے میں ملا علی تاری نے بھی لکھا ہے کہ قرآن میں لبی تحریف بھی ہوئی ہے ہم ان باتوں کو بھی نہیں چھیڑے نام ان کے حوالے دیں صرف اور صرف ان کا عقیدہ قبر پرستی عقیدہ قبر پرستی مردہ پرستی مردوں سے قبروں سے ہے جن کا الگ اعلان عوام الناس میں یہ لوگ رد کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم قبر پرست نہیں ہیں ہم یہ ثابت کریں گے کہ آسائے اولا مائے بند کفریہ سرکیاں ہیں اور اس میں سے صرف ایک مثال دیں گے کہ یہ قبر پرست لوگ ہیں قبر پرستی کو مردہ پرستی کو قبروں سے فیب کو یہ جائز اور گروپ سمجھتے ہیں تو لیجئے ذرا سواف فرمائے خلیل احمد سہارن نے کتاب لکھی ہے المت الحنت اقائد اولا مائد یہ کتاب کا کتاب آپ کے سامنے یہ چپی ہوئی ہے ادارہ اسلامیات انار کلی لاہور سے اس کے اندر قدیم و جدید تصدیقات بھی موجود ہیں جس کے ایک سوال کے جواب میں صفحہ نمبر چوالیس سے جو شروع ہوتا ہے اس میں لکھتے ہیں کہ اب رہا مشائف کی روحانیت سے استفادہ ذرا غور سے سنیے گا اب رہا مشاعر کی روحانیت سے استفادہ اور ان کے سینوں اور قبروں سے باطنی خیز پہنچنا سو بے شک سہی ہے یعنی مشاعر کی روحانیت سے استفادہ اور ان کے سینوں اور مشاعر کی قبروں سے باطنی فیوس پہنچنا بے شک سے جو اس کے اہل اور خواص کو معلوم ہے نہ اس طرح سے جو عوام نے پہلے ایک بات کو تسلیم کیا ہے اب تھوڑی سی کیا کہتے ہیں گندی ڈالی ہے پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ جس طریقے سے عوام الناک پید حاصل کرتے ہیں اس طریقے سے نہیں جس طرح علماء خاص لوگ پید حاصل کرتے ہیں اس طریقے سے پید حاصل ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ محنت الملنل المعروف روب علماء علامائے دیوبند ادارہ اسلامی یہ دوسری ادارہ اتحاد اہل سنت پر جماعت محمود عالم سفتر اکاڈوی کے ہاشیے کے ساتھ چھایا ہوئی ہے خلی احمد سہارنپوری کی لکھی ہوئی یہی کتاب المحنت المت یعنی عقائد علامہ دیوبند یہی بات جو ابھی آپ نے سنی اس کے سفا نمبر اٹھاون پہ ہے اور بھی کچھ کتاب خانوں نے شاید کیا ہے اس سفا نمبر مختلف سبا کا مختلف ہوتا ہے اس لیے میں یہ ان شاء اللہ آپ کو ساتھ دے کے جا اب اس نے جو یہ بات کہی ہے کہ عوام کے طریقے سے نہیں خواص کے طریقے سے بات نہیں سے ہوتا ہے وہ خواص کا طریقہ کیا ہے فداوا رشیدیا ڈر علوم دیوبند کا ایک بہت بڑا پاوا رشید احمد کنزوری علمائے دیوبند سے بڑا نام مقتبہ رحمانیہ اکرا سٹریٹ اکرا سینٹر رضمی سٹریٹ اردو بازار لاہور سے یہ تباہ ہوا ہے اور جدید سرد کے ساتھ تباہ کیا گیا ہے اس کے کپا نمبر 59 نائن انسٹھ کے ہیڈنگ ہے قبروں پر شرح صدر کی اصلیت سوال کرتے والے نے سوال کیا بار بار سوتی کبورے اولیاء پر چشم بند کر کے بیٹھتے ہیں اور سورت علم نشرا پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا سینہ ٹوتا ہے اور ہم کو بزرگوں سے خیض حاصل ہوتا ہے اس بات کی کچھ اثر بھی ہے یا نہیں فتوا رشید یا بے رشید احمد گنگوہی صاحب جواب دیتے ہیں اس کی بھی اثر ہے اس میں کوئی حرج نہیں اگر پلیٹیں خیز ہے اس کے ساتھ ساتھ موضوع سے ہاتھ کے چھوٹی سی بات فائدے کے لیے نوٹ کر کرتے عام طور پہ اہل حدیث علماء کرام میں سے کوئی شخص اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں جو حدیث ہے نشکاط کے اندر اور دیگر حدیث کی کتابوں میں وہ بیان کر دے تو لوگ اس کو گستاخ کہتے ہیں یہ ایک بناوا رسیدیا ہے اس کا صفحہ نمبر دو سو پینتالیس اس پہ سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے کہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمان تھے یا نہیں رشید احمد کنگوہی صاحب جواب دیتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان میں اختلاف ہے حضرت ایمان صاحب یعنی ابونی تھا کا مذہب یہ ہے کہ ان کا انتقال حالت کفر میں ہوا ہے پتہ بہ رشیدیا سفا نمبر دو سو پینتالیس یہ ایک جمن بات آ تو میں نے ضروری سمجھا کہ یہ بھی بیان کر دیا آگے چلتے امداد المشتا علا اثرف ال اقلاق حاجی امداد محاجر مکی صاحب کا تذکرہ اس کو تکلیف کیا ہے اشرف علی خانوی نے اس نے مہاجر مکی صاحب کے بڑے جی کو غریب لذیذ ہیں بہرحال ہم ان پہ بات نہیں کریں گے اس کے سفا ایک سو پچاس میں لکھتے ہیں تصور شہر کون کرتا ہے غلبہ محبت سے تصور شہر خود بخود گھٹ جاتا ہے یہ فرمانِ والی شام کسی بزرگ کی طرف سے جاری ہوا اور اگر حاجی ماض اللہ مہاجر مکی کے بارے میں اس سے اپنی فانوی صاحب سان لکھتے ہیں کہ حضرت کے اس فرمانے نے ایسا تصور شیخ ان پر غالب ہوا کہ ہر جگہ شیخ کی صورت نظر آتی تھی چلتے چلتے حیران ہو کر کھڑے ہو جاتے کہ شیخ کی صورت سامنے کھڑی رہی جہاں قدم رکھتے وہاں بھی شیخ کی صورت موجود ہے نماز میں سجدے کی جگہ صورت شیخ دیکھ کر نماز کی نیت توڑ دیتے یہ کون ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی تھا اگلے سفح پر لکھتے ہیں یہ حضرت حاجی احد مہاجر فقی صاحب جب مرنے لگے تو فرماتے ہیں فقیر مرتا نہیں ہے صرف ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال کرتا ہے اگلے الفاظ ہمارے موضوع سے متعلق ہے فقیر کی قبر سے وہی فائدہ حاصل ہوگا جو ظاہری زندگی میں میری ذات سے ہوتا تھا فقیر کی قبر سے وہی فائدہ حاصل ہوگا جو ظاہری زندگی میں میری ذات سے ہوتا تھا علماء دیوبند کی مردہ پرستی اور قبر پرستی پھر فرمایا حضرت صاحب نے کہ میں نے حضرت کی قبر مقدس سے وہی فائدہ اٹھایا جو حالت حیات میں اٹھایا تھا مرنے والا دیوبند کا پابا کہہ رہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد جو فائدہ تم مجھ سے اب زندگی میں حاصل کرتے ہو مرنے کے بعد تمہیں یہ حاصل ہوگا اور مرید خاص نے بھی کہا کہ واقعہ سر مرنے کے بعد میں نے وہی فائدہ حاصل کیا ہے اس کو مردہ پرستی اور قبر پرستی نہیں کہتے تو کیا کہتے ہیں نام خود تجویز کا اور پھر کیسا فائدہ حاصل ہوتا ہے صفائب کا سوال ہے کسی کے حساب کا ہے امداد الرشتا حکایت نمبر دو سو ہے میں راوی بلفوزات یعنی اشرف علی خانوی کہتا ہے کہ حضرت کی خدمت میں غذائ روح کا وہ سبق جو حضرت شاہ نور محمد صاحب کی شان میں حید بنا رہا تھا جب اثر مزار شریف کا بیان آیا یعنی مزار شریف کے اثر کا جب اثر مزار شریف کا بیان آیا تو آپ نے سنایا میرے حضرت کا ایک جلاحا مرید تھا بعد انتقال حضرت کے مزار شریف پر عرض کیا کہ میں بہت پریشان ہوں اور روٹیوں کو محتاج ہوں کچھ دستگیری فرمائیے مرید جو جلاحا تھا پیر صاحب کی قبر پہ سوال کر رہا ہے دس سے سوال سراز کر رہا ہے روٹیوں کو پریشان ہوں فرمائی شا اب یہ مردہ بول رہا ہے کفل فاڑے بغیر تم کو ہمارے مزار سے دو آنے یا آدھ آنا روزانہ ملا کرے گا قبر سے حکم کیا ہو رہا ہے کہ تمہیں ہمارے مزار سے دو آنے یا آدھا آنا روزانہ ملا کرے گا ایک مربہ میں زیارت مزار کو گیا وہ شخص بھی حاضر تھا اس نے کل کیفیت بیان کر کے کہا مجھے ہر روز وظیفہ مقرر پاؤں قبر سے ملتا ہے یعنی قبر کے پاؤں والی جانب سے جو اگر صاحب نے قبر کے اندر لیٹ کر میرے لیے وظیفہ دو آنے یا آد آنا مقرر کیا تھا وہ مجھے ملتا ہے اگر یہ کام نہیں کر لیں وہ مشرق ہو جاتا ہے قبر پرست کہلاتا ہے مردا پرست کہلاتا ہے لیکن اگر یہ کام بندی کر لے تو وہ این توحید عید کے ٹھیک ہوتے دل کا ادھن کس مسلم دی بہت بری تقسیم ہے آگے کریں گے گستا پر بس رہی ہے صرف ان کے پیر ہی قبر کے اندر سے کچھ کرنے والے نہیں انہوں نے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اخرت کو بھی معاف نہیں کیا کتاب پڑھی ہے امداد المشتا سفار لکھتے ہیں کے خبرات یعنی لکھنے والا اشرف علی خان کہتا ہے حضرت نے کمال خادم نوازی سے مجھ کو اس شریف اور دیگر قوایت کی اجازت فرمائی اور فقیر نے اس کو اپنا معمول کر لیا ہے اور بہت کچھ اس اسے بہت کچھ حواعد پاتا ہے اور درمیان روضہ شریف و منبر کریمہ کہ روضہ تم میں ریاض جنہ اس کی شان ہے یعنی نبی اخلاط اسلام کا روضہ اور آپ کیا منبر جاتے کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے اس جگہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روضہ تم میں ریاض جنا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ قرار دیا ہے جیسے وہاں پر میں نے مراقبہ سرمایا معلوم ہوا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبر مقدس سے خود بصورت حضرت میاں جیو صاحب نکلے اور اناما لیا ہوا اور تا اپنے دست مبارک میں لیے ہوئے میرے سر پہ غائب شفکت سے رکھ دیا اور کچھ نہ فرمایا اور واپس تقریر لے گئے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے نکلے ہاتھ میں دستار تھی پگڑی تھی جو کہ گیلی تھی تر تھی اور میرے سر پہ رکھ کے اور چلے گئے یہ عدے علامائے دیوبند ہیں علام الناس کی ہم بات نہیں کر رہے علام الناس تو بےچارے لا علمی کی وجہ سے جو کا شکار ہوتے ہیں انہیں کوئی بتاتا نہیں یہ علمائے کرام کی ہم بات کریں گے آگے چڑھیے زکریہ صاحب نے کتاب لکھی ہے تاریخ وسائق اچھی یہ کتاب میرے ہاتھ ہے تاریخ مشائے سے چشت مجرس تسری اسلام کراچی سے کھایا شدہ وہی شکایت جو آپ نے کے حوالے سے سنی اس کے سبا نمبر دو سو چونتیس پر یہ موجود ہے حافظ جامن صاحب اور شیخ محمد صاحب خیال تیار تھے میرا ارادہ تھا کہ تم سے مجاہدہ و مشقت کا کام لو مشیت باری سے چارہ نہیں پیام سفر آخرت آ گیا ہے جب حضرت نے یہ کلمات فرمائے تو میں پالکی کی, کی پٹی پکڑ کے رونے لگا حضرت نے تسلی دی جی اور فرمایا فقیر مردہ نہیں بلکہ ایک مکان سے دوسرے مکان نہیں استعمال کرتا ہے فقیر کی قبر سے وہی فائدہ ہوگا جو ظاہری زندگی میں ہوتا تھا آگے چلیے کیسے کیسے فائدے ہوتے ہیں تاریخ ات و شاعر کے اس کا صفحہ نمبر 193 شیخ المشاحد شاہ ابل قدوس کنگوہی کے بارے میں لکھتے ہیں بظاہر آپ کی ولادت 860 سو عجری میں ہوئی یعنی حقیقت ولادت پہلے ہو چکی تھی اس لیے کہہ رہا نا بظاہر ولادت تھی یہ بھی عجیب ایک انداز ہے ظاہریہ باطنیہ میں اور آپ, آپ کو کمال حاصل تھا ابتباع سنت میں کمال درجہ حاصل تھا آپ اگر شیخ محمد بن شیخ عارف کے فلاحہ کھا لیتے ہیں مگر آپ کے کمالات کی تکمیل حضرت شیخ عبد سے بلا واپتا بافیز روحانی ہے چنانچہ حضرت نے اپنی کتاب المار الحشون میں تحریر سمایا ہے کہ حضرت احمد عبدالحق کے من جملہ اور تصرکات میں ایک یہ بھی ہے کہ اپنے سال سے پچاس سال بعد اس نا چیز کی اپنے روحانی فیض سے تربیت فرمائی مرنے والا مر گیا پچاس سال بعد پیدا ہونے والے کی روحانی فیض سے تربیت کر رہا ہے مرنے کے بعد قبر میں لیٹ کر اپنے روحانی فیض سے زندوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے یہ ہے پلاما की گند کی مردہ پرستی ملخودا تیسر जिसको यह लोग جس کو یہ لوگ حکیم العمت کہتے ہیں لیکن شاید یہ مریض العمت تھا جن نمبر نو ادارہ طالیفہ سے کی چھپی ہوئی یہ بہرون بورڈ گیٹ ملتان شہر آپ کے علاقے سے بھی. بہت لمبی بات ہے میں اس کا ایک جملہ درمیان سے پیش کرتا ہوں کہتے ہیں اور جن بزرگوں کے مزار پر حاضر ہو کر انت محسوس ہوتا ہے وہ حضرات وہ ہے کہ مخلوق کی طرف متوجہ ہے کسی مخلوق کی طرف توجہ اور شفقت کا یہ اثر ہے کہ ان کے ملار پر بجائے حیثت کے انس محسوس ہوتا ہے یعنی قبر میں لیتا ہوا مردہ وہ دنیا میں بسنے والے زندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے توجہ کرتا ہے اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے قیامت تک کے لیے دوبارہ جی اس نے تب کے وقت کے لیے ان کے اور دنیا کے درمیان آڑ اور پردہ ہے رکاوٹ ہے ادھر کی بات ادھر نہیں جاتی ادھر کی ادھر نہیں آتی لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں متوجہ ہو متوجہ بھائی ویڈیو نہیں بنانی اس کو ڈلیٹ کر مکتبہ الحسن سے شاید شدہ اروا ہے ارواہ طلاثہ یعنی حکایات اولیات بڑی مقبول عام دیوبندیوں کے حام اور شور و معروف کتاب کس کے اندر سفا نمبر بائیس دیکھیے سنتے جائیے اور سمجھتے جائیے کہ واقعہ کن عقائد علمائے دیوبند کف ریا کیا ہے آیت نمبر چار سپا نمبر بائی خان صاحب نے فرمایا کہ کی رحمہ اللہ کی مزار پر حاضر ہوئے اور موراقب ہوئے اور ادراک بہت تیز تھا خواجہ صاحب نے فرمایا جو قبر میں بیٹا ہوا ہے فرمانے لگے تمہاری زوجہ حاملہ ہے اور اس کے پیٹ میں قطب ال ہے سارے قطبوں کا قطب یہ یعنی سبوں کے سلسلے ہیں نا وہ آخری درجہ قطب کا ہوتا ہے تو جو تمہاری بیوی بی کے پیٹ میں ہے وہ قطب نہیں قطب ال قطبوں کا بھی قطب ہے اس کا نام قطب الدین احمد رکھنا یہ کراروں تقریب فرمایا اور آ کر بھول گئے ایک روز چار سال کی زوجہ نماز میں مصروف تھی جب انہوں نے دعا مانگی تو ان کے ہاتھ میں دو چھوٹے چھوٹے ہاتھ نمودار ہو گئے اور وہ ڈری اور گھبرا کر شاہ صاحب سے فرمایا کہ یہ کیا بات ہے فرمایا ڈرو نہیں تمہارے پیٹ میں ولی اللہ ہے بس اس لیے اصل نام تو خطب الدین احمد رکھا گیا اور اکثر تحریرات میں اس نام کو حضرت شاہ صاحب لکھتے بھی تھے اور مشہور ولی اللہ ہوا یعنی کیا دور نظر والے مردے ہیں کہ کبر میں لیتے ہوئے جو ان کے ملار پہ ہاتھ ہوتا ہے اس کو بتا دیتے ہیں تیری بیوی کے پیٹ میں کیا ہے پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں لوگ تو بریلویوں کو روتے تھے یہ تہویت تو اس سے بھی آگے گزری ہوئی ہے وہ بریلویوں کے ہاتھ تو صرف روحیں نکلتی ہیں نا روحیں جو میں رات کو آتی ہیں یہ تو پورے کا پورا بندہ لاڑ نکال دیتے ہیں لوگ واقعات آپ نے سننی ہے نا نویرہ سلام قبر سے باہر نکلا ہے ابھی اور بھی سنا تھا ایک ذرا خبر کے جبر کے لن چھوڑے ابھی اور بھی بہت کچھ ہے ارواح وہ ہے نمبر دو سو چوہتر اور دو سو پچہتر دو سو چوہتر پہ آپ کر سکے حقائق شروع ہوتی ہے دو سو پچہتر پہ ختم ہوتی ہے شکایت نمبر ہے 366 فرمایا کہ مولوی کے الدین صاحب حضرت مولانا محمد یاسو صاحب کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے وہ مولانا کی ایک کرامت جو بعد وفات واقع ہوئی بیان فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ ہمارے یہاں میں ہندوستان کے دراکہ ہے جاڑا بخار کی بہت کثرت ہوئی سو جو شخص مولانا کی قبر سے مٹی لے جا کر باندھ لیتا اتنے ہی آرام ہو جاتا بس اس کسرت سے مٹی لے گئے کہ جب بھی قبر پر مٹی ڈلواؤں تب ہی ختم کئی مرتبہ ڈال چکا پریشان ہو کر ایک دفعہ بولانا کی قبر پر جا کے کہا یہ صاحبزادے بہت تیز مزاج تھے آپ کی تو کرامت ہو گئی اور ہماری مصیبت ہو گئی یاد رکھو اگر اب کے کوئی اچھا ہوا تو ہم بچی نہیں ڈالیں گے ایسے ہی پڑے رہو گے لوگ جوتے پہنے تمہارے اوپر سے ایسے بس اس دن سے پھر کسی کو آرام نہ ہوا جیسے شہرت آرام کی ہوئی تھی ویسے ہی یہ شہرت ہو گئی کہ اب آرام نہیں ہوتا پھر لوگوں نے مٹی لے جانا بند کر دی کیا کمال مختار فل ہیں قبر کے اندر لیتے ہوئے اپنی قبر کی مٹی سے شفا بھی دیتے ہیں اور جب جاتے ہیں سفا سرم کر لیتے ہیں تو یہ تو اللہ کا اختیار ہے نا کہ ایک دوائی کے اندر سفا رکھے اور دوبارہ اسی مریض کو وہی دوائی دو تو چھپا نہ دے یہ اللہ کا اختیار ہے لیکن ان کے اولیاء جو ہیں وہ یہ کام کر لیا کرتے تھے آگے کریں صفا نمبر دو سو بارہ سے دو سو تیرہ تک شکایت نمبر دو سو سنتالیس اروا صلاف آپ یہ کچھ لمبی حکایت ہے کچھ جھگڑا وغیرہ ہوا دارالعم دیوبند وغیرہ کے اندر نا. اس کے بارے میں یہ اس کا منظر ہے آگے وہ جھگڑا کچھ طول پکڑ گیا اسی دوران میں ایک دن الگ صبح نماز فجر مولانا رفیع صاحب نے مولانا محمود الحسن صاحب کو اپنے حجرے میں بلایا نواز فجر کے بعد جو دارالعلوم دیوبند میں ہے مولانا حاضر ہوئے اور بند حجرے کے کباڑ کھول کر اندر داخل ہوئے موسم سب سردی کا تھا مولانا رفیع الدین صاحب نے فرمایا پہلے یہ میرا ہوئی کا لواجہ دیکھ لو مولانا نے لواجا دیکھا تو تر تھا اور خوب بھیگ رہا تھا فرمایا کہ واقعہ یہ ہے ابھی ابھی مولانا نا نوٹوی قاسم فوت ہو چکے تھے اس وقت جب سے انصری کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے تھے جس سے میں ایک دم پسینہ پسینا ہو گیا اور میرا لبادات تر باتر ہو گیا اور یہ فرمایا کہ محمود حسن کو کہہ دو کہ وہ اس جھگڑے میں نہ پڑے گی آسن مرنے کے بعد قبر سے روح نہیں کی طرف روح آتی ہے دیو بندیوں کی روح جسم اکٹھا آتا ہے اپنے جس سے جسے سمیت وہ تشریف لاتے ہیں اور آگے کہتے ہیں یہ تم نے جب شروع کیا ہوا ہے رسم کو قیدوں کے بعد آ جائے اور رفیعن صاحب کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں ایک مردہ کو اپنے سامنے پاک آگے چلیے یہ آپ کے سامنے ہے کلیا کے حاجی ہاجی امداد اللہ مہاجن مکھی کی وہ چھوٹی چھوٹی دس کتابوں کا مجموعہ دارال کراچی سے سایہ شدہ ہے اس کے اندر ایک کتاب ہے کلیات امداد میں ضیاء القلوب صفحہ نمبر بہتر اس میں کچھ وصیحتیں وصیحتیں کچھ نصیحتیں پندوں نفای صفحہ نمبر بہتر چلتے چلتے ایک نصیحت جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے اور اولیاء اور مشاعر کی قبروں کی زیارت سے مشرف ہوا کرے اور فرصت کے وقت ان کی قبروں پر آ کر روحانیت سے ان کی طرف متوجہ ہو اور ان کی حقیقت کو مرشد کی صورت میں خیال کر کے فید حاصل کرے علماء مائے دیوبند اولامائے دیوبند اپنی عوام کو مشورہ دے رہے ہیں کہ وقت نکال کے مزاروں پہ آؤ اور مردوں سے فید حاصل کرو تصبوں کو اخلاق کی وہ کتاب جسے بہت بلند پایا سمجھا جاتا ہے پھر الملوک امداد اس سلوک کا اردو درما ادارہ اسلامیات سے کھایا چڑھا ہے یہ بھی امداد کے لفظ سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس کی امداد کرتی ہے کن کو تین کی تکلیف ہے اور اس کی تعریف رشید احمد کنگوئی صاحب نے کی ہے سولہ پر ستائیس شکایت نمبر تین فرمایا کہ ایک صاحب کش حضرت حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ کے مزار پر فاتحہ پڑھنے گئے بات فاتحہ کہنے لگے فاتحہ خانی کرنے کے بعد بھائی یہ کون بزرگ ہیں بڑے زندگی باز ہیں جب میں فاتحہ پڑھنے لگا تو مجھ سے فرمانے لگے کہ جاؤ فاتحہ کسی مردہ پر پڑھو یہاں زندوں پر فاتحہ پڑھنے آئے ہو کیا یہ کیا بات ہے مردہ قبر سے کیا کہتا ہے اور مجھ پہ فاتحہ پڑھنے آئے ہو میں تو زندہ ہوں جاؤ کسی مردے پہ جا کے فاتحہ پڑھو سب لوگوں نے بتلایا کہ یہ شہیر ہیں ہے جو بندیوں کے ہاں علماء دروپ کے ہاں ان کے شریر قبروں کے اندر سے فاتحہ پڑھنے والوں کے اندر تمہاری ادبی جا کے بردوں میں فاتحہ پڑھو ہفتے کیوں پڑھتے ہو امداد السلوک شکایت نمبر تین سفا سفائی یہ آپ کے سامنے آگے چلیے اچھا مسلمان ہیں اچرا پڑی خانوی ادارہ تعلیمات صرف یہ بیروز گوڑ گیٹ بولتا ہوں یہ مردے کیا کیا کرتے ہیں آپ بڑے حیران ہوں گے کہ یہ جو بندی مردے کو وہ ہندوؤں سے بھی آگے گزرے ہوئے ہیں اور شاید بریلویت نے ان سے سبق سیکھا ہے بلکہ یوں کہ یہ کہ بریلویوں کے لیے راہ انہوں نے ہموار کی ہے بندیوں کے کےدوں نے دیکھیے یہ ایک لمبی حکایت ہے چنانچہ حضرت والا کے پردادا محمد فرید صاحب رحمت اللہ علیہ کا بھی یہ خاص واقعہ سفا نمبر پندرہ اور حضرت والا کے جد اعلی حضرت سلطان شاہب الدین اڑی معروف کا فرق شاہ قابلی کا مختصر حال لکھنا بھی مناسب سمجھتا ہوں پردادا صاحب توفیرانہ اور شاملی کے درمیان تو سڑک ہے شہید ہوئے اور وہی پر پیر سماع الدین صاحب کے کے پاس دفن کیے گئے اور شروع میں بہت عرصے تک ان کا عرف بھی ہوتا رہا کسی بارات میں یہ تشریف لے جا رہے تھے کہ ڈاکواں نے آ کر بارات پر حملہ کیا ان کے پاس کمان اور تیر تھے کمان تھی اور تیر تھے انہوں نے ڈاکوؤں کی ڈاکؤں پر زلیرانہ تیر برسانا شروع کیے چونکہ ڈاکؤں کی تعداد کثیر تھی اور से سے بے سرو سامانی کی یہ مقابلے میں شہید ہو گئے شہادت کے بعد ایک عجیب واقع के وقت یعنی رات کے وقت اپنے گھر کسن زندہ کے تقریب لائے اس طرح زندہ آدمی ہوتا ہے ویسے ہی اپنے گھر تقریب لائے اور اپنے گھر والوں کو مٹھائی لا دی اور فرمایا اپنی بیوی بی کو زندہ بالکل اس طرح زندہ ہوتے ہیں مرنے کے بعد اس طرح زندہ ہو کر تصریف نہ اپنی بیوی بی کو گھر والی کو مٹھائی دی اور سرمایا اگر تم کسی سے ظاہر نہ کرو گی تو اسی طرح روز آیا کریں گے مردے آ کے مٹھائی بھی دے کے جاتے ہیں سبحان اللہ کیا عیدہ ہے لیکن ان کے گھر اچھا لیکن ان کے گھروں کے لوگوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ گھر والے جب بچوں کو مٹھائی کھاتے دیکھیں گے تو معلوم نہیں یہ کیا چاہیں گے اس لیے ظاہر کر دیا اور پھر آپ تصریف نہ لائے یہ واقعہ خاندان میں مشہور ہے اب پتہ نہیں ہی لے کہ کون آیا تھا ہم اس طرف نہیں جاتے ہیں لیکن اتنا ہی کافی ہے کہ ان کے مرنے مرنے کے بعد گھر والوں کو زندہ کی طرح آ کے مٹھائی لا کے بھی دیتے ہیں آج کل تو ویسے بھی وہ دور ہے میک اپ کا میک اپ یہ اور تو بڑا نہیں چہرے کی بڑا کتا بدلنے والا جو عموماً حساس ادارے سکھاتے ہیں اپنے لوگوں کو الیا بدل کے رہنے کے لیے تو کوئی بھی کسی کی بھی شکل اپنا سکتا ہے اور کہہ جی میں قبر سے نکل کے آیا ہوں یہ لوگ مٹھائی آگے چلیے یہ مکتوبات و یعقوبی عملیات و پہ و طبی نقصہ املیات یہ سارے کے سارے دیوبند کے اقدامات جادوگر ہوتے ہیں یہ یاد رکھیے گا بولنا نہیں اس بات کو ٹھیک ہے ایک تو دلیلات کو مل گئی نا عملیات املیات تعبیزات, طبی نقصہ جات یا خوب نہ صاحب کی مکتوبات وغیرہ ہے سفا نمبر 69 نائن مکتوبہ تو بیا سے یا کو کافی لمبی بات ہے کیسے ہیں رہی یہ بات کہ استعانت قبر سے یا اہل قبر سے کیسی ہے تو اسے برادر استعانت مردہ سے زندہ کی استعانت پر قیاس کرنا بے عقلی ہے یعنی جس طرح زندے سے مدد لی جاتی ہے اگر یہ سمجھا جائے کہ مردے سے بھی اسی جی طرح مدد دی جاتی ہے تو یہ بے عقلی ہے تو ابھی ابھی حاجی مال اللہ ماجد ممکن اور اچر پلی خانگی کے کلنگ میں جو باتیں آپ نے سنی ہیں کہ جو زندہ فائدہ دیتا تھا زندگی میں ایسے ہی مرنے کے بعد فائدہ دے گا یہ یا پور لوکی صاحب نے دونوں دو کو بے عقل کر دیا ہے لکھا ہے کہ اگر اس طرح سمجھیں کہ اس طرح زندہ اسی طرح مردہ فائدہ دیتا ہے تو یہ بے عقلی ہے لیکن بےچارا بے اپنی خود بھی کر کے آئے آگے سنے. اس لیے آنند سندھوں سے بات کلام ہاتھ پاؤں کے کاموں سے ہوتی ہے ابھی آپ نے سنا ہاتھ سے اپنی مٹھائی لا کے دی پاؤں سے چڑھ کے آیا کلام کر کے کا تین دن کے پیٹ میں کھلا بھلا ہے ٹھیک ہے اور مردہ اس پہ معذور ہے یہ کہتے ہیں کہ مردہ یہ کام نہیں کر سکتا باقی رہی دعا دل بتا ممکن ہے دعا کی اگر استدعا کرے تو جائز ہے دعا کی اگر استدعا کرے یعنی اسے کہے کہ مردے کو جو قبر میں پڑا ہوا ہے قبر پہ جا کے اسے کہے کہ تو میرے لیے دعا کر استدعا طلب دعا دعا کو طلب کرنا کہتا ہے دعا کی اگر استدعا کرے تو جائز ہے مگر قبر پر کرے نہ کہ دور سے دور سے اگر آپ کہیں گے کہ جلال جرارپور میں بیٹھ کے صاحب ہمارے لیے دعا کرو پھر نہیں اس کے دربار پہ جا کے اگر آپ کہو گے نا کہ جی میرے لیے دعا کر دو تو پھر وہ کرے گا یہ مکتو باتوں بیاض یاقوبی پھر کلام کو اس نے بھی عقلی کہا تھا نا آگے کریں سپا نمبر 8 کے پچھلے صفحے میں اس کو بے اکلی کہہ کے آیا ہے اگلے صفحے میں کیا کہتا ہے کہتا ہے اور بعض لوگوں کو جو بطور خرچ عادت اہل قبور سے تعلیم علم یا جواب مشورہ وغیرہ امور حاصل ہوتے ہیں وہ ایک فیض غیبی ہے کہ اہل استجاد کو اہل استحداد کو بساطق یعنی بعض ارواح کے ہو جاتا ہے میں نے کہنا تھا یہ کلام وغیرہ اور آپ کاؤں کے ذریعے جو اشتہانت ہے ایسی جنگوں سے ہوتی ہے مردوں سے اچھی توقع رکھنا بے اقلی ہے اور اگلے صفحے میں جا کے کہتا ہے بعض لوگوں کو حاصل ہوتی ہے علم حاصل ہوتا ہے وہ مشورہ مانگتے ہیں انہیں جواب مل جاتا ہے یہ بارہواں تھا آگے چلے بوادر النوادر ادارہ اسلامیات لاہور کی عظیم جادوگر اشرف علی لکھی ہوئی اس کے سفر نمبر 80 پہ مسئلہ خستم یعنی ساتواں مسئلہ بواد جاننا چاہیے کہ بعض اولیاء اللہ سے بعض انتقال کے بھی تصرفات اور خوانص سرزد ہوتے ہیں اور یہ عمر منند خدے سوال تک پہنچ گیا ہے یعنی بہت زیادہ بزرگوں سے مرنے کے بعد بھی خرق عادت امور ظاہر ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تصرف بھی کرتے ہیں تصرفات بھی سرد ہوتے ہیں محفوظات برید الامت جلد نمبر تیس اشرف علی خانوی کے مرفوزات ادارہ طائفات کی یا پسہ ایک طویل حقائق سپا نمبر ففٹی نائن انسٹھ سے شروع ہوتی ہے ساٹھ سے ختم ہوتی ہے چلتے چلتے آسر میں دکھتے ہیں مقصد چونکہ چھوڑا ہے یہ میں دے جاؤں گا آپ اس کی فوٹو کاپی کروائے خود بھی پڑھیں دیو بندیوں کو بھی پڑھائیں اور انہیں کہیں کہ کتینے کا دکھا کرو بعد فراغت وہاں سے روانہ ہوتے ہوئے فرمایا مزار سے مزارتے گئے تھے اور مزار پانے کے بارے میں بھی بات کہہ رہے ہیں عجیب روب ہے وہ کے بعد سلطنت کر رہے ہیں نہیں مرنے والے مزار والے کا بڑا عجیب روپ ہے کہ مرنے کے بعد بھی حکومت کر رہے ہیں سلطنت کر رہے ہیں ایسے ایسے تصرفات کرتے ہیں یہ انہی کے منصوبات جلد نمبر چھبیس کیا اہل کبور سے فائدہ ہوتا ہے سفا نمبر چار سو چوہتر فرمایا اہل کبور سے فائدہ ہوتا ہے صبر والوں سے فائدہ حاصل ہوتا ہے کبھی ان کے قصد سے اور کبھی بلا فسر کبھی تو قبر والا فائدہ خود پہنچانا چاہتا ہے تو فائدہ ہو جاتا ہے اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ قبر والا فائدہ نہیں پہنچانا چاہتا لیکن مریدوں کو فائدہ ہو جاتا ہے جیسے آفتاب سے بلا فصد فائدہ حاصل ہوتا ہے سورج سے سورج نہ پہنچانے سوچانا چاہے فائدہ اس کا کوئی مقبول نہیں نا لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں دھوپ روشنی کا یہی منفوظات ہے منفوظات مریض الامت یہ چند حوالے میں چھوڑ رہا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے اس کی جلد نمبر گیارہ میں آ جائے نمبر ستاون یہ ایک شکایت جو قبر پر مٹی والی آپ نے سنی ہے وہ اس کے اندر بھی موجود ہے سفر ستاون پہ شروع ہوتی ہے اور اٹھاون پر ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک بڑی دلچسپ شکایت بھی ہے جس میں یہ بات ذکر ہے کہ لوگوں نے مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی کو ننگا کر دیا اور ان کی شلوار کا پانی تک نچوڑ کے پی گئے چونکہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں آپ بعد میں پڑھتے رہیے گا یہ آ گئی ہے صاحب اچھا جی ہمارا جو مدروم ہے وہ یہ ہے اس کے صفحہ نمبر 81 پر ایک حکایت شروع ہوتی ہے کہ حضرت بورانا گنگوہی کے مزار پر ایک درمیز سے چیف ماری اور شدت سے گریہ خالی ہو گیا چلتے چلتے چلتے چلتے انہوں نے اس حکایت کو بیان کیا اور آخر میں آخر میں چڑھ کے لکھتے ہیں کہ آزار کے بعد بھی وہ درویز کھڑے ہو کر روتے رہے جب حکیم صاحب نے نماز کے واقع کھڑے ہوئے سب وہ درویز تکبیر کے وقت نماز میں شریک ہوئے نماز کے بعد درویز صاحب واپس ہوئے تو حکیم صاحب کے فرمایا ایسا نہیں کرتے جیسا کہ آپ نے میرے ساتھ کیا بعض وقت ایسے موقع پر جان لکھا جاتی ہے انسان کو جب کسی بزرگ کے میدار کی خبر ہو جاتی ہے تو کچھ سنبھل کر جاتا ہے یہ حضرت مولانا کا مزار ہے یعنی مزار والا اندر سے سارا کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے کچھ سنبھل کے چلنا پڑتا ہے اسی جلد نمبر گیارہ کے اندر وہی حضرت آفر محمد زامد صحیح صاحب کا واقعہ ہے جو آپ پہلے سن چکے ہیں کہ فاتحہ کسی مردہ پر پڑھو یا زندہ پر فاتحہ پڑھنے آئے ہو ذکر جی ہے اور اسی کے جلد نمبر گیارہ کے صفحہ پہتر پہ لکھتے ہیں افسوس کس ظالم نے ان کو امام سید محمود کے پاس تفر کر دیا یہ یہاں ادب کی وجہ سے اپنے انوار روکے ہوئے ہیں اگر کسی ویرانہ میں ہوتے تو دنیا ان کے انوار سے جگمگا جاتی یعنی انہیں دفن کر دیا ہے یہاں پر کیونکہ ان کی قبر کے ساتھ ان کے بزرگوں کی قبر ہے اس لیے انہوں نے اپنی روشنیاں روکی ہوئی ہیں اگر اکیلے کسی ویرانے میں ان کو سفن کیا جاتا تو ان کی قبر سے اتنی روشنیاں نکلتی کہ پوری دنیا جگمگا ہوتی یعنی قبر والا یہ تو اتنی سوچی سرکار ہے کہ سورج کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کی کمر ہی سورج بن جاتی ہے یہ نمبر یہ بیس صفحہ نمبر اٹھانوے مزاروں پر فیض ہونا سرخی دیکھیں موٹے روپ میں مزاروں پر فیض ہونا لکھتے ہیں فرمایا حضرت بالا نے اپنے سلسلے کے بزرگوں کے مزار پر بڑا فید ہوتا ہے اور وہ فیض تقبیت نسبت ہے بزرگوں کے مزاروں سے فیض حاصل ہوتا ہے یہ دیوبندیوں کے حامی ہوتا ہے اور اسی ملفوظات کی جلد نمبر انتیس بڑے ملفوظات تھے اس کے کوئی مسئلہ جو آپ پہلے سن چکے ہیں سفا ایک سو چار پہ جاننا چاہیے کہ بعد اولیاء اللہ سے بعد انتقال کے بھی تصرفات اور خوار سرد ہوتے ہیں اور یہ امر منند ہر سے تک پہنچ گیا ہے اسی مساف کی پانچویں صفحہ نمبر دو سو چھیاسی واقعہ زیارت روزہ اقدس شیخ احمد کبیر رسائی ذرا <تصفح> غور کیجیے گا کہ کیا کیا کچھ ہوتا ہے لکھتے لکھتے مقوض نمبر 297 ہے چنانچہ حضرت سید احمد کبیر رسائی کا واقعہ کہ وہ حضور اقدس کے مزار پر حاضر ہوئے اور شدتِ شوق میں یہ اچار پڑے رو ہی اور فروہ یہ عربی کی کچھ چھوڑتا بکر کا میں دوری کی حالت میں اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا کہ میری نائب ہو کر زمین گوسی کرے اب مجھ کو حاضری کی دولت مجھے طرح یعنی نبی اقلام کے روزیہ پر میں حاضر ہوا تو ذرا دستے مبارک پڑھائیے تاکہ میں گوسے کے شرط سے محض ہو جاؤں نبی کے روزہ یقین سے کھڑے ہو کر فریاد کر رہے ہیں کہ آپ اپنا ہاتھ کو آگے بڑھائیے میں آپ کے ہاتھ کو ہاتھ ملانا چاہتا ہوں تھامنا چاہتا ہوں چومنا چاہتا ہوں گوسا دینا چاہتا ہوں کہتے ہیں فوراً ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سستے مبارک مزار سے باہر ظاہر ہو گیا انہوں نے دوڑ کر گوسا دیا اور بے ہوش ہو گئے اس وقت حضور کے دست مبارک کے نور سے صورت بھی ماند ہو گیا تھا پھر آگے اتنے بڑی باتیں رہی ہیں اسی کے بارے میں یعنی علماء دیوبند کی مردہ پرستی یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی لکھتے ہیں کہ ان کا بھی ہاتھ کمرے نقد سے باہر نکلتا ہے وہ سادے کریم نبی راتوسل نے دعا کی تھی اللہم لا اللہ نہیں جو خبر ایسا میری قبر کو گتنا بنانا کہ اس کی عبادت کی جائے آگے چلیے یہی اشرف علی خانوی صاحب اپنی مرکوزات کی جلد نمبر دو کے اندر سفا نمبر ایک سو ترپن میں اسی واقعہ کو دہراتے ہیں جو ابھی آپ نے سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک روضہ یکدت سے باہر نکلا سوال ہے باسمی یعنی سیرت شنت السلام جس کا اور حصہ سوم مکتبہ رحمانی آپ اردو بازار لاہور کی چھایا چلا صفحہ نمبر ایک سو انچاس واقعہ شروع ہوتا ہے یاد ہوگا کہ ایک دفعہ نہیں متعدد مواقع پر مشاہدہ کرنے والوں نے وفات کے بعد دیکھا مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ جسد انصری کے پاس میرے جسد انصری کے ساتھ میرے پاس تقریب لائے تھے یعنی کئی بار ایک بار تو وہ محمود کو منع کرنے آئے تھے نا کہتے کئی بار نو صاحب مرنے کے بعد جس سے سمیت میرے پاس تشریف لاتے رہے اور پھر سوائے کے بارے میں سفا نمبر 29 سوانح ساسمی کا آگے صلاحتن اپنی یہ شہادت قلم بند کی ہے کہ سمائے اللہ کے قائل سے اور کا ہی نہیں بلکہ آگے لکھتے ہیں اگر اکیلے کسی مزاج پر جاتے اور دوسرا شخص وہاں موجود نہ ہوتا تو آواز سے یعنی اسی آواز سے ارد کرتے کہ آپ میرے واپس دعا کریں قبر پہ جا کے قبر والے کو کہتے کہ آپ میرے لیے دعا کریں زندہ دعا, دعا نہیں مان سکتا مردہ دعا کے دے گا اسے نے پہلے فتوا پڑھ لیا نا ناشت دعا یعنی اگر مردے کو کہا جائے کہ میرے لیے دعا کرو تو جائز ہے قبر پر جا کر اور یہ اس کا نمونہ بھی آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ وہ انی آواز سے کہتے کہ اگر کوئی اور نہ ہوتا تو انی آواز سے کہتے کہ آپ میرے لیے دعا کریں سوانح کاسمی کی پہلی جلد کوئی مقمہ رحمانی لاہور والی یہ دیکھے لکھتے ہیں کہ قلبی اور باطنی طریقے پر قلب اس درجہ اولاد پر شبقت سے بھرپور رہتا کہ زندگی ہی کی حد تک نہیں بعد وفات بھی اولاد پر آپ کی وہی نگاہ سبقت سب قائم رہے مرنے کے بعد بھی اولاد پر نگاہ سبقت سب ڈالتے رہے ہیں عقائد علمائے دیوبند ہمارا دروازہ ہے کہ کپریا شرکیاں کفر اور شرپ سے بھرپور ہیں اور اگر ابھی بھی الگ رومن صاحب کے اندر اس بات کی ضرورت اور ہمت ہے کہ وہ اپنے اولاما کے عقائد کا دفاع کریں آئے میدان میں فحل بھی مبارک کوئی آیت تو صحیح اور یہ ثابت کرے کہ علماء مائ دیو بند کے حقائق شکریہ سر کیا نہیں یہ جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہے یہی باتیں آپ بریلوی بن بر کے دیو بندیوں سے پتوا لیں یہ مشرک مشرک مشرک کے فتوے دیں اور پھر اس کے بعد انہی حوالوں کی فوٹو کاپیاں ساتھ لتی کر کے فتوے کے دیو بندیوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیں کہ اپنے فتو کے مطابق دیکھ لو تمہارا کیا حال ہوتا ہے تو بہرحال باتیں اور بھی بہت ہیں لیکن کیونکہ ہمیں راستے کا پتہ نہیں تھا کچھ دیر ہو گئے ہو, ہو گئی ہمیں شہروں کے اندر سے سوجہ بادشاہ پہنچے رہے پھر جلاؤ پر پیر والا میں پھنسے رہے کافی وقت لگ گیا گندان میں وقت طرف ہو گیا باقی باتیں ان ہوتی رہی تو لحاظ گومن صاحب ہو یا کوئی اور ہو تمام تر غلامہ لوگ کو قیامت تب کے لیے چیلنج ہے قیامت تب کے لیے جب جی کہتا ہے اپنے عقائد پر ہم سے مناظر کرتے ہیں ہمارا دعویٰ ہے کہ تمہارے عقائد کو بریشن کیا ہے آمین رب الدین یہ تو فروحی مسائل ہے نا یہ مسائل ہیں فروحی ابھی تو میں نے بہت سارے حوالے چھوڑ دیے ہیں آمیر ربری دین کی باری بعد میں آتی ہے پہلے تو نیت باندھتے ہوئے بندہ قبلہ رو ہوتا ہے دیو بندیوں کا تو قبلہ ہی اپنی جگہ پہ نہیں رہتا وہ حوالہ میں ساتھ لے کے آیا ہوں پڑھ لیجیے گا وہ تو کہتے ہیں قبلہ بھی چلا جاتا ہے بزرگوں کی زیارت کرنے کو پہلے تو ڈھونڈو نا کہ قبلہ اپنی جگہ پر تابا موجود ہے کہ نہیں پھر اس کی طرف وہ کرو تو باہر لوگ وہی مسائل ہیں ان کو ہم نہیں کھیلتے پہلے پہلے بنیادی مسئلہ ہے عقیدے کا عقیدے کا عقیدے کو سمجھیے کہ عقیدہ ان کا کپریا چرکیا ہے کفر اور شرک سے لبریر ہے اور اس کفر و شرک میں سے ایک ہلکی سی جھلک آپ کے سامنے پیش کی ہے مردہ پرستی کی اس کے علاوہ اللہ کی توہین صحابہ کرام کی توہین انبیاء کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستافیاں اور بہت کچھ اس کو ہم نہیں چھیڑتے کہ عقیدے میں کیا کیا, کیا ہے اس کو نہیں چھیڑ دے رہی صرف اس مردہ پر کی چند مثالوں کو سامنے رکھیے اور الحمدللہ للہ ہم اس بات پہ آج بھی قائم ہیں کل بھی فائن تھے اور قیامت تک کے لیے قائم ہے جب تک میں زندہ ہوں قائم ہوں میرے پاس بھی ارد حدیث کا بچہ بچہ اس بات پہ نکالنا قائم ہے کہ حقائے ایک بولا